تساحل برتنے پر کسی نے کفر کا فتویٰ نہیں دیا ہے البتہ لڑائی کا حکم ہے اگر نہیں دے رہے ہیں تو ان سے لڑا جائے گا لیکن اگر سرے سے انکار کر دے رہے ہیں تو گویا کفر کی لڑائی ان سے لڑی جائے گی صدق... آ... تو خدم اگنیا ہمفترت دو یہ صدقہ جو ہے اغنیہ سے لیا جائے گا اور غنی کون ہوتے ہیں اس کی واضح تعریف ہی کی جائے گی کہ مالدار اسلام میں اسی کو کہیں گے اس موضوع میں زکوٰۃ لینے اور دینے کے موضوع میں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 جس میں زکات واجب ہو جس کے اوپر زکوات نہیں واجب ہوگا وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے جس کے اوپر زکوٰ واجب ہے وہ زکوات نہیں لے سکتا تو خزمن اغنیام فطور قرآم یہ حقیقت میں دین اسلام کا بہت ہی پرانا اسلام کے معنی ہم یہ لیتے ہیں کہ تمام انبیاء کا دین اسلام تھا سب میں زکوٰۃ کا یہ سلاد اور زکات کی تاکید تھی جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ اسلام کے بارے میں خود ہے اللہ تعالی نے ہمیں زکات اور سلاد کا حکم دیا ہے تو زکوات جو ہے حقیقت میں یہ ایسا فریدہ ہے کہ اگر مسلمان اس پر عمل کرے پورے طور پر تو اسلامی دنیا میں غریب نہیں رہ سکتا انشاءاللہ اللہ تعالی کی بہت بڑی یہ گویا ایک بہت بڑی حکمت ہے کہ اگر اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالی نے کسی کو غریب بنایا ہے کسی کو امیر بنایا ہے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 کہ اپنا خرچ کر کے وہ مدرسے کے نازم ہوتے ہیں اور کچھ ہوتے ہیں اپنا خرچ کر کے مدرسے کو چلاتے ہیں لیکن اللہ کے لیے اپنے چہرے کا پانی بھی ان کے سامنے بہاتے ہیں اپنی بے عزتی بھی کراتے ہیں برداشت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بہت کچھ عجر دے گا دینے والے کو کم سے کم یہ چاہیے کہ صدقات کم بل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے صدقات اور زکوات کا عجر جو ہے لوگوں کو تکلیف دے کر کے لوگوں کو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 بہت بڑے مالدار تھے اللہ کی راہ میں بہت کچھ خرچ بھی کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ازواج متحرات کا خاص خیال کرتے تھے ان کے لیے خاص اونٹنیاں خاص قسم کا ہودج اور خاص قسم کے آکنے والے ان کو اونٹنیوں کو رکھ کر کے ہر سال حج کراتے تھے سب کچھ کرتے تھے تو صحابہ میں ایسے لوگ بھی تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان کا مال چھین کر کے غریبوں کو نہیں دیا اس میں بہت سے لوگ تھے ایسے جو بھوکوں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 اگر زکوات دے رہے ہیں وہ آج دے رہے ہیں تو ان کے مال کو چھیڑا نہیں جا سکتا ہے لیکن اگر نہیں دے رہا ہے یہ بھی صحیح بات ہے تبھی <تصفح> کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہا صدقہ۔ یہ نہاد یہ زکات ہے من آتا ہے متجرن پر عجر ہو اللہ جو شخص عجر اور احتساب سمجھ کر کے اللہ کا کی خوشنودی سمجھ کر کے اس زکات کو دے گا اس کو اس کا اجر ملے گا وہ من من جو شخص اس کو منع کرے گا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 اگر مقامی ہی نہیں ہیں دوسری جگہوں پر زیادہ محتاج ہیں تو ایک جگہ زکات دوسری جگہ منتقل کی جا سکتی ہے کہیں جنگ ہو رہی ہے اور کچھ لوگ بھوکھوں مر رہے ہیں اور کہیں لوگ اللہ کے فضل سے اچھی حالت میں ہیں اگرچہ غریب ہی ہیں لیکن ان سے تو بہرحال اچھی حالت میں ہیں تو کچھ حصہ زکوت کا ان کے لیے بھی, بھی بھیجا جا سکتا ہے باہر فعن ہم اتا او لدارے کا او کا اگر ان باتوں کی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 بطر سز آہ ہے مظلومہ کہ ہنگامے دعاق کردن ایجابت ازدر حق بہر استقبال میں آئے فرش فارسی کا وہ اسی کا ترجمہ ہے اسی طرح یا, یا ظالم اللہ اللہ نصیر لہم محیمن تغتر سے شعر ہے عربی کا کہ لوگوں کو جو ظلم کر رہا ہے ایسے لوگوں کا جن کا اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں ہے دیکھو اللہ تعالیٰ کے ہیل سے تم غرور میں نہ پڑو کہ ہمیں کچھ نہیں ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ پکڑے گا تو چھوڑے گا نہیں ٹھیک ہے ڈیل دے رہا ہے اس وجہ سے بہرحال کوئی بھی ہو ظلم اگر کرے گا تو دوسرا اس کے اوپر ظلم نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ اس کو دے گا بہرحال وقت کے دعوت المظلوم فہ نہ اللہ حجاب مظلوم کی بد اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہے اس حدیث کو مصنف نے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 سوالات زیادہ ہو تو رہنے تھوڑا رضی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر لو الله بخاری اور مسلم ہی کی روایت ہے نبی یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت بن الساط روایت کرتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے جنگ کے موقع پر آپ نے فرمایا خیبر کے علاقہ شہر مشہور ہے جہاں کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کو جلاوطن کر دیا تھا جب مدینے میں انہوں نے بد عہدی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا آہد و پیمان تھا دیکھ انہوں نے اس آہد و پیمان کی خلاف ورزی کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آہد و پیمان کی روشنی میں کہا کہ اگر تم اس کو اس کے خلاف کرو گے تو ہم جو چاہیں گے تمہارے ساتھ کر سکتے ہیں اس بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قرضہ اور بنو نظیر کو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 اور مضبوط شہتیروں کے ساتھ بنا ہوا قلعہ اب بھی قائم ہے تو وہ جا کر کے اس میں چھپ گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گھیرے رکھا کوئی جب کافی دن گزر گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خریبت خیبر اننا ادا نسل نہ بساحت قومن اننا فسا اسبا ال منظرین آج ان کی ان ان کے بارے میں فیصلہ ہو جائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلن کل میں جھنڈا ایک ایسے آدمی کے ہاتھ میں دوں گا جس کی قیادت میں اللہ تعالی خیبر کو فتح کرے گا اس آدمی کی صفت ایسی ہے کہ وہ اللہ سے محبت رکھنے والا اور اللہ ان سے محبت رکھنے والا محبت محبت اللہ اللہ اللہ اللہ. اللہ. یہ بہت بڑی وصف آپ نے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 خیبر اس جا کے جا ہاتھ, جا ہاتھ سے فتح ہوگا خ... اور سب چاہتے ہیں کہ اسی کو خیبر کا یہ ملے انشاءاللہ خ... نماز کے بعد بھی کوئی مسئلہ نہیں ہو جائے گا فلمہ اس صبح جب ہوئی غدو خ... علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سب لوگ حاضر ہونے لگے اور ہر ایک کو یہ تمنا تھی کلہم حمیر جو انوتا ہر ایک کی یہ تمنا تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جھنڈا دیں کیونکہ پیارے رسول نے تو خوشخبری دے ہی دی ہے کہ ان کے ہاتھ پر خیبر کی فتح ہوگی اور سب سے بڑا جو بڑی خوشخبری کی بات ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرنے والے اور اللہ ان سے محبت کرنے کی سرٹیفکیٹ ان کو مل گئی ہے فکال این ابو طالب عین علی ابن نبی طالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہاں ہے وکیل ہوا یش پیارے رسول کو بتایا گیا کہ ان کو آشوب چشم کی بیماری ہے یعنی ان کی آنکھ آئی ہوئی ہے آنکھ دکھ رہی ہے ان کی وہ یشت کی آئی نہیں دوسری روایت میں ہے کان علیشت کی آئی نہیں حت لائے کا مؤمئی اپنے قدم کی جگہ بھی نہیں دیکھ سکتے تھے ہاں آس طرح بند تھی آنکھ آس طرح سرخ ہو گئی تھی یا دکھ رہی تھی تو ارسلوئی لئی ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے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 فبس اکایاں دیکھیے پیرا رسول کا موجزہ فبسا کفیائی نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک تھو، تھوک سے ان کی آنکھ کو شفا کا سبب بنایا فبسا کپیائی نہیں آپ نے ان کی آنکھ میں تھوکا وہ دا اور اللہ تعالی سے ان کے لیے دعا کی فبرا کا الم یقن بھی اور اس طرح وہ شفایاب ہو گئے فوراً کی جیسے ان کو کوئی درد تھا ہی نہیں ف آتا یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم <سلم> کا موجودہ تھا ف آتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم <سلم> نے ان کو جھنڈا دیا فکالا ان فض رسلک بڑے اطمینان سے چلے جاؤ گھبراؤ نہیں ان فض رسلک جلدی نہیں رسل کے معنی ترسل آہستہ آہستہ اور اس کے برعکس جو ہے گھبرا کر کے تیزی سے جائے آدمی جلدی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا ان کو اطمینان دلایا کہ جو کچھ ہونا اللہ تعالی نے یہ فیصلہ کر دیا تمہارے ہاتھ سے ہوگا اطمینان سے جاؤ انفض فض رسلک حتہ تنزلہ بساحتم ان کے آگن میں اتر کر کے جب وہاں اپنی فوج کو اتار لو تو مد احمر ال اسلام ان کو اسلام کی طرف بلاؤ وہ اکبر اماج علیہ من حق اللہ تعالی <فِيه> یہ اسلام کا یا اسلامی جنگ کا سب سے اہم قاعدہ ہے کہ کسی قوم پر اس وقت تک حملہ نہیں کیا جائے گا جب تک ان کو اسلام کی دعوت نہ دی جائے اچانک کسی قبیلے پر اس نام پر حملہ کریں کہ یہ مسلمان نہیں ہوئے نہیں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 تمہارے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے تو تمہارے لیے بہت کچھ اونٹنیوں سے <سؤال> اچھی اونٹنیوں سے اچھا ہے یعنی یہ نہیں کہ جاتے ہی تم ان کو غارت میں مبتلا کر دو اور غنیمت مال مال کا غنیمت حاصل کرو نہیں ایک ہی اس میں سے اسلام لے آئے بلاؤ ان کو اسلام کی طرف تو تمہارے لیے بہت کچھ اچھا ہے بہت ہی بلا ہے تو اللہ اللہ حبکار خیر اللہ کا منحمر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 اگر نئے امور کے بارے میں کہا جائے کہ ہم ان کو دین نہیں سمجھتے نئے عمور کے بارے میں نئے امور کے بارے میں کہا جائے کہ ہم ان کو دین نہیں سمجھتے تو کیا اس طویل اس طویل یہ, یہ امور جائز ہو جائیں گے اس تعویل سے یہ امور جائز ہو جائیں گے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی نئے امور کیا مطلب ہے نئے امور کا مطلب کیا آپ نے لیا کہ لت... اچھا اچھا یہ اچھا تو بسم اللہ ادھر ہے بخدمت گرامی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 جو چیز آپ ایجاد کریں گے سوال سمجھ کر کے وہ بدات ہو جائے گی اور وہ پیارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی اس کی مثالیں بہت کچھ ہیں بہرحال کچھ ہمارے کام بھی, کام بھی ایسے ہیں جو کہ حدیث سے ثابت نہیں ہیں مثلا درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم اور کیا بنانا مینار بنانا محراب بنانا اچھا کہتے ہیں کہ یہ سب گویا آپ بداعت کی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 یا اس کی خاص حیت اگر کوئی ہے تو بدات ہے لیکن چلتے پھرتے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ وہ ملائکت ہو سلون علبی اللہ اور ان کے فرشتے رسول پر سلاد بھیجتے ہیں یادین عمر صلی اللہ علیہ وسلم تسلیم نبی کے کے صلی وسلم کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیوں حدیثوں میں فرمایا منصل علیہ مرتن صلی اللہ علیہ اثر لیکن درود شریف کی کوئی خاص حیت آپ ایجاد کریں بیٹھ کر کے ہم سب لا الہ الا اللہ محمد رسول ذکر یا اللہ مسل محمد ایک آواز میں کریں یہ بداعت ہو جائے گا کیونکہ پیر رسول کے زمانے میں یہ حیات یہ حالت نہیں تھی لیکن پی نفسی درود جس کو سلاد کہا جاتا ہے یہ تو اللہ تعالی نے اس کا حکم دیا ہے ہر ایک چلتے پھرتے بیٹھتے اٹھتے سلاد اور سلام پڑتا رہے منار بنانا کہتے ہیں کہ یہ بدات ہے بات آپ کی بہرحال اگر آپ جو کہہ رہے ہیں بہت سی چیزیں بداعت تو ہیں لیکن اس کی اصل اگر ہے تو اس کو آپ بدات نہیں کر سکتے بہت سی چیزیں بداعت کی ہیں جس کو آپ نے نہیں گنایا لیکن منار بنانے کی بدعت یہ بداط نہیں ہے کیوں منار کس لیے بنایا گیا منار بنایا گیا ہے ضرورت کے تحت اس کو آواز اذان کی آواز زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے اونچی جگہ کو اختیار کیا گیا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 فجر طلوع ہوتی اٹھتے سمتتا انگڑائی لے کر کے اور کہتے اللہ کو پار کر کے اس کے بعد وہ اذان ہیں اذان کی آواز دیکھیے اونچے چڑھ کر